حلام نور فر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم نیت المن خیر عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا انشاءاللہ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 فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علی وآلہ وسلم جس نے مجھ پر دس مرتبہ درودِ پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمتِ نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیبی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلیٰ علیہ وصحبیہی وبارک وسلم کہتے ہیں کہ ایک بہت ظالم شخص تھا یعنی بہت سخت گناہگار تھا ایک بار اس نے ایک خارشی کتے کو دیکھا بات ہوتے جن کی جلد خراب ہو جاتی ہے گلیوں میں جو گھومتے پھرتے ہیں اب سخت سردی کی رات تھی اور وہ خارشی کتا جو تھا وہ کانپ رہا تھا تو اس کو وہ ظالم شخص گھر لایا اور خارشی کتے پر اس نے کوئی چادر وغیرہ ڈال کر اس پر راحت پہنچائی جب وہ حاکم مر گیا تو اسے کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا تو اس نے کہا کہ اس خارشی کتے پر رحم کی وجہ سے میری بخش ہو گئی تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دین اسلام کی جو رحمت ہے صرف انسانوں پر سایہ فکر نہیں بلکہ جانوروں کو بھی اپنی پناہ میں لیے ہوئے ہیں اسلام نے جس طرح انسان کو ذلت و خواری سے نجات دلائی اسی طرح جانوروں کو بھی انسان کے ظلم و ستم سے نجات دلائی ہے اسلام سے پہلے جو انسان انسانیت کی عزت و تقریم سے واقف نہیں تھا زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا بات بات پر لڑائی جھگڑے قتل و غارت گری کا سلسلہ عام تھا نہ رشتے داروں کا معاملہ اگر دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اتنا پیار محبت والا تھا اور بات بات پر مطلب یہ کہ جس کا جہاں زور چلتا تھا وہ کمزور پر ظلم و ستم کی آندیاں چلا دیتا تھا تو اس سے جب ایسا انسان جو انسان کی عزت و تقریب نہیں کرتا تھا تو جانوروں سے اس کا سلوک کا کیا عالم ہوگا تو اسی لیے جو اس دور کے زمانے جاہلیت کا جو وہ دور تھا تو عرب میں یہ رواج عام تھا کہ جانوروں کو اپنی فیاضی سخاوت اور دولت مندی کا اظہار کا ذریعہ بناتے تھے یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ دو ریوڑ ہیں جانوروں کے اب دو آدمی شرط لگاتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اتنے وقت میں کون زیادہ جانوروں کو زبا کرتا ہے یا مار ڈالتا ہے اب یہ ننگی تلوار لیے اس جانوروں کے ریوڑ میں گھس جاتے اور تیزی کے ساتھ تلواریں چلانا شروع کر دیتے لوگ ارد گرد جمع ہو کر تالیاں بجاتے تماشا دیکھتے یہاں تک کہ جو جیت جاتا تھا اس کو اس کے کندھوں پر اٹھا کر گما کرتے تھے اور اسے بڑا فیاض سخی اور دولت مند اور معزز یہ مانا جاتا تھا ایک رسم یہ تھی کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی سواری کے مخصوص جانور کو اس کی قبر پہ باندھ دیتے تھے اب نہ کھانا دیتے نہ پانی دیتے کچھ بھی نہیں دیتے یہاں تک کہ وہ جانور وہیں سوکھ سوکھ کر مر جاتا تھا ایسے جانور کو بلید کہتے تھے نشانہ بادی کے لیے جانوروں کو استعمال کیا کرتے کہ اسے باندھ کر تیر سے نشانہ بنایا کرتے تھے حتی کہ وہ زخمی ہو کر مر جاتا زندہ جانوروں کے جسم کا کوئی ہی حصہ یہ کاٹ کر پکاتے اور کھاتے زندہ اونٹ کا کوہان اور ڈمبے کی جو چکی ہوتی ہے یہ ان کی مرگو غذا تھی یعنی یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بیٹھے ہوئے آپس میں اور چار پائی کے قریب ان کے کچھ جانور بندے ہوئے اب ایک ڈمبا بندھا ہوا ہے اچانک کسی کو موڈ ہوا اس نے تلوار نکالی اور کھڑے کھڑے امبے کی چکی کاٹ دی کہ اس کو پکا کر لیا ہوں کسی کو ران پسند آئی تو اس نے جناب وہیں سے مارا اس کو تلوار اور جناب اس کی ران الگ کر کے اس کو پکا کے لے آؤ اب آپ خوش سوچیں غور کریں کہ معمولی سا زخم لگنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے تو جانوروں پر یہ ظلم و ستم ہوتا جانوروں کو لڑانا یہ پسندیدہ کھیل اور جوئے کا ایک طریقہ یہ تھا تو ان تمام مظالم کی وجہ کیا تھی کہ جانوروں کے دکھ درد کا احساس و تصور مفقوط تھا اسلام آیا تو جانوروں کو ان مظالم سے پناہ نصیب ہوئی اسلام نے ان پر رحم کرنے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا چنانچہ پرانے پاک میں جانوروں کی پیدائش کا مقصد متعین کیا انہیں اللہ کی نعمت اور اس کی قدرت کی نشانی قرار دیا گیا چنانچہ پارا چودہ سورہ نحل کی آیت نمبر پانچ میں اللہ دوبار کو تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منافی ت ترجمہ کندل عرفان اور اس نے جانور پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت فائدے ہیں اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو تفسیر سراۃ الجنان شریف میں ول انعام خلا اور اس نے جانور پیدا کیے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جانوروں کی پیدائش کا ذکر کیا کہ انسان اپنی ضروریات میں نفع اٹھاتے ہیں اور چونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کھانا اور لباس ہے ان سے وہ تقویت اور حفاظت حاصل کرتا ہے تو آیت کا خلاصہ یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ بیل گائے بکریاں وغیرہ جانور پیدا کیے ان کی کھالوں اور اون سے تمہارے لیے گرم لباس تیار ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں جیسے تم ان کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو ان کے دودھ پیتے ہو ان پر سواری کرتے ہو تو ان کا گوشت کھاتے ہو پھر فرمایا ولا کم فی ہمال تری ہوںسر اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو و لفی جمال۔ اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے یعنی جب تم ان جانوروں کو شام کے وقت چراگاہوں سے واپس لاتے ہو اور جب صبح کے وقت انہیں چرنے کے لیے چھوڑتے ہو تو اس وقت ان جانوروں کی کثرت اور بناوٹ دیکھ کر تمہیں خوشی حاصل ہوتی ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری عزت وجاہت اور مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے جیسے ہمارے زمانے میں اگر صبح کسی کے گھر سے اعلی درجے کی گاڑی نکلے میں بہت ایئر کنڈیشن کار میں نکلا وہ بڑی خوبصورت چمک دمک کے ساتھ اور شام کو واپس آئے تو لوگوں کی نظروں میں بڑی قدر ہوتی ہے بڑا آدمی ہے یہ پھر فرمایا تخمین <الرَّحِيم> اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تو بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے یعنی وہ تخمل اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں یعنی وہ جانور تمہارا سامان اور سفر کے دوران کام آنے والے آلات شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا اور اس نے تمہارے لیے یہ نفع دینے والی چیزیں پیدا کی ہیں ابو عبداللہ محمد بن احمد کرتبی اور رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جانوروں پہ سواری کرنا ان پر سامان لادنا جائز ہے البتہ جتنی ان میں بوجھ برداشت کرنے کی قوت ہو اسی حساب سے ان پر جو ہے وہ لادا جا جائے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ و تعالیٰ کی نعمت جانور اگرچہ عام طور پر شہروں میں اس کا رواج نہیں ہے لیکن پھر بھی پرندے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مطلب جانوروں سے تعلق ہمارا بھی رہتا ہے تو کثیر احادیث میں جانوروں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنے اور ان کے لیے آسانی کرنے اور ان کے دانہ پانی کا خیال رکھنے کا ارشاد فرمایا چنانچہ حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سر سبزی کے زمانے میں سفر کرو تو زمین میں سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو اور جب تم خشکی کے سال میں سفر کرو تو زمین سے جلدی گزرو تاکہ اونٹ کمزور نہ ہو جائیں اور جب تم رات کے وقت آرام کے لیے اترو تو راستے سے الگ اترو کیونکہ وہ جانوروں کے راستے اور رات میں کیڑے مکوڑوں کے ٹھکانے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہم ذرا غور کریں اور سوچے کہ دین اسلام یہ جانوروں پر بھی رحم کرنے کی ہمیں تربیت دیتا ہے اور ایک روایت میں تو بڑا پیارا واقعہ مذکور ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک علیہ السلات السلام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس سے پانی لانے کا کام لیا جاتا تھا تو اونٹ نے سرکار علی سلاسلام کو دیکھا تو بل بلا لگا اور گردن نبی پاک علی سلاۃ السلام کے سامنے زمین پر رکھ دی سرکار علی سلاۃ السلام وہاں ٹھہر گئے اور فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے وہ حاضر ہوا تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی نے اسے فرمایا کہ اسے میرے ہاتھ فروک کر دو اس نے عرض کی نہیں ہے آقا یہ میں آپ کو ہبا کرتا ہوں میں آپ کو گفٹ دیتا ہوں حالانکہ اس کا اور اس کے اہل خانہ کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا تو سرکار علی سلا تو نے فرمایا کہ اب تم نے اس کے بارے میں یہ بات کی ہے اور اس نے تمہارے کام زیادہ لینے اور چارہ پانی کم دینے کی شکایت کی ہے سرکار کی بارگاہ میں اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ اس نے کام زیادہ لینے اور چارہ پانی کم دینے کی شکایت کی ہے لہذا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے نبی پاک علیہ السلاۃسلام کا ایک اونٹ کے پاس سے گزر ہوا جس کی پشت بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ کے ساتھ ملی ہوئی تھی دی یہ دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بے زبان حیوانوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو <تصالح> ان پر سواری بھی اچھے طریقے سے کرو انہیں کھاؤ بھی تو اچھے طریقے سے کھاؤ ان کو بھوکا نہ رکھا کرو ضرورت سے زیادہ کام نہ لیا کرو اور ان سے اچھا سلوک کیا کرو تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانور بھی فریاد کیا کرتے تھے چڑیاں بھی فریاد کیا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو نہ انسانوں بلکہ حیوانوں چوپاوں چرند پرند الغرض پوری کائنات کے لیے سطح پر احمد بن کر آیا میرا کالہ حضرت بڑا خوب ارشاد فرماتے ہیں ہاں یہی کر چارا شریف میں جلد ڈبل بارہ سفا دو سو چھپن ایک عورت صحیح بخاری وغیرہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت دوزخ میں گئی ایک بلی کے سبب کہ اسے باندھ رکھا تھا نہ اسے کھانا دیا نہ چھوڑا زمین کے چوہے وغیرہ کھا لیتی ایک اور روایت میں ہے کہ وہ بلی دوزخ میں اس عورت پر مسلط کی گئی ہے کہ اس کا آگا پیچھا دانتوں سے نوچ رہی ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں جو جانور یعنی اونٹ گائے بکری گھوڑا کھچر وغیرہ کا جو مالک بنا دیا انہیں ہمارے لیے نرم کر دینا ان جانوروں کو اپنا تابع کرنا ان سے نفع اٹھانا ہمارے لیے مباح کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے تو بہرحال اگر جانوروں کا جو معاملہ ہے تو اس سلسلے میں ہمیں جانوروں پر رحم کرنا ہے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پھر یہ جانوروں کی جو یہ جو نعمتیں ہیں سبحان اللہ ایک اور آیت میں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا جو بیان ہوا سورے نحل میں ہی آیت نمبر ہے اس کی انہتر ترجمہ کنزل ایمان اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں چھتوں میں گھر بناؤ پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے تو اللہ تبار کو تعالیٰ نے گوبر اور خون کے درمیان سے صاف و شفاف دودھ نکالنے کھجور اور انگور کے پھلوں سے نبیز اچھا رسک نکالنے کا ذکر فرمایا اور ان آیات میں مکھی سے شہد نکالنے کا ذکر فرمایا کہ جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور یہ سب چیزیں اللہ تعالی کی وحدانیت اس کی قدرت اور عظمت پر دلال کرتی ہیں تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جانوروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے امیر علیہ نے اپنے رسالے ابلک گھوڑے سوار میں ایک روایت نقل کی ہے کہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکری کی عزت کرو اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے اب چونکہ قربانی کے ایام ہیں اب اس میں بھی جانوروں کا جو معاملہ ہے وہ بھی گلی گلی گھر گھر آم ہے اب ہمارے ہاں عام طور پر شہروں میں جانور پالے نہیں جاتے اب ظاہر اتنی بڑی بڑی بلڈنگوں سیڑھیوں یا اتنے ہجوم ٹریفک میں جب یہ جانور آتے ہیں تو بھدکتے ہیں اور ہمارے بھی یہ عرف ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ رسیاں دے دی جاتی ہیں اور یہ جو بڑے ہوتے ہیں ظاہر یہ بھی پیچھے نہیں ہوتے یہ بھی جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ بالکل حساب کتاب ان کا الگ ہوتا ہے ان کو دوڑانا ان کو طرح طرح سے ان کے ساتھ ایک طرح سے تماشا کیا جاتا ہے تو بہرحال اس معاملے میں بھی احتیاط نہیں ہوتی اور پھر جب جانور اگر مثال نہیں چلتا ہے تو اس کو بسا کا زبردستی کا معاملہ کیا جاتا ہے امیر علی سنت نے کئی مدنی مذاکروں میں, اس میں بڑے مفصل مدنی پھول بیان کیے ہیں کہ اگر جانور کو گاڑی میں چڑھایا جاتا ہے تو جا گاڑی میں چڑھانے کا جو انداز ہوتا ہے یہ بھی بعض اوقات کا دیکھتے ہی قابل تکلیف ہوتا ہے کہ یار یہ درست نہیں ہو رہا پھر اسی طرح جانور کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو جب ضرورت ہوگی تو اس کا شرعی طور پر ہمیں اجازت ہے کہ کہاں دم موڑی جائے گی کہاں اس کے کان کھینچے جائیں گے لیکن عام طور پر ان کو چلانے کی پریکٹس نہیں ہوتی اب ظاہر اتنے ہجوم میں اس کو ویسے ہی عجیب سا ماحول ہے پھر زمین کا معاملہ الگ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے جو فرش ہوتے ہیں یہ ماربل کے ہیں ٹائلز کے ہیں اس میں جانوروں کو کھڑا رہنا ان کو بار بار پسلتے ہیں یہ تو امیر علیہ سندر نے اس میں بڑے مدنی پھول بیان کیے کہ اگر اس طرح کا کبھی کوئی معاملہ ہو بھی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کس کس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں ان کے چارے پانی کا انتظام کرنا ہے ان کو مطلب بچوں کے ساتھ اس طرح سے معاملہ جب کیے جاتے ہیں تو بارہا تو سوشل میڈیا پر اس قسم کی ویڈیوز بھی چلائی جاتی ہیں کہ کا جو ہے وہ بچوں کو یہی جانور تکلیف بھی پہنچا دیتے ہیں اچھا بال بڑے بھی پیچھے نہیں ہٹتے اور ڈائریکٹ گوشت کا معاملہ ہوگا قربانی کے جانور کاٹنے کا معاملہ ہوگا تو جنہوں نے پورے سال میں مرغی بھی نہیں کاٹی ہوتی وہ بھی چھری اور بک دے لے کر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنے حساب کتاب بنانے کے لیے جانور زبا کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں بھی جب جانور آتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ بفڑ جاتا ہے بعد کا وہ پھر بہت زیادہ تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اچھا پھر بعدوں کا دس کا معاملہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ اگر جانور کے ریوڑ میں گز گئے جیسے بعض پنڈال بندے ہوئے ہوتے اور بار بار کوئی جانور کو پن مار رہا ہے بلکہ یہاں تک مدنی مذاکرے میں بیان ہوا کسی نے بتایا کہ جانور کو کھڑا کرنے کے لیے بعض جو منچلے قسم کے نوجوان ہوتے ہیں یہ سگریٹ جل رہی ہوتی ہے تو اس سگریٹ سے اس کو داغتے تاکہ وہ تکلیف اور وہ ایک دم کھڑا ہو جائے اور اسی طرح جو دا دانت دیکھنے ہوتے ہیں یعنی اگر کسی کو جانور نہیں لینا تو پھر بھی وہ بازار جانا کتنے دانت ہیں اب ظاہر ہے جو کاروبار کرنے والا ہے وہ تو دانت دکھائی گئی تو بعدوں کا دانت دکھانے دکھانے میں اتنا ہوتا ہے کہ اس کے زخم ہو جاتے ہیں تو امیر علس نے اس کا احساس کیوں دلایا کہ اگر اپنے یہاں پر کوئی چھالا ہو جائے مسوڑے پر تو ہمیں پتہ ہے اس کا پتہ ہے کہ اگر ہماری زبان بھی ٹچ ہوتی ہے نا اس پر تو ہلا کر رکھ دیتی ہے انگلی لگ جائے تو ہلا کر رکھ دیتی ہے تو اگر جانور کو ہم نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہم نے اتنی سخت رسی باندھی کہ اس کی چلدی چھل گئی ہم اس کو چڑھانے اتارنے میں ایسی اس کو رگڑ لگی جس سے اس کی ساری جلد چھل گئی اب اگر وہ زمین پر بیٹھتا ہے اب خود تصور کریں کہ اگر ہمارا پاؤں چھلا ہوا ہو اور ہم اس ماربل کے فرش پر پاؤں رکھیں گے نا تو ابھی اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا لیکن اگر یہی پاؤں ہمارا روڈ پہ رہ جائے تو تو ڈامڑ کنکر ریتی اس میں اس کھلے ہوئے پیر کو رکھنا جو ہے نا ہمیں اور تکلیف دلاتا ہے مقصد صرف سمجھانے کا یہ کہ جو تکلیف ہمیں ہوتی ہے نا یہی تکلیف جانور بھی اٹھاتا ہے تو اب ہم سوچیں غور کریں کہ جناب رسی کو کھینچ کر یوں چڑھانا دم کو موڑنا پھر ڈنڈوں کی برسات کرنا یہ معاشرے میں ہم بہت زیادہ عام دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں دوست لے کر چلے جانور کو اب سب کے جانور تو چل رہے میرا جانور نہیں چل رہا تو غصہ آتا ہے کہ یار یہ کیسا جانور ہے یہ چل کیوں نہیں رہا ہے تو اب اس کو ڈنڈوں سے اس کی پٹائی کی جاتی ہے تو بعض اوقات اس میں ان کو گہرے زخم بھی لگ جاتے ہیں تو ہمیں اس کی احتیاط کرنی چاہیے بلکہ اس معاملے میں شیخ سادر احمد اللہ تعالی <coughs> ایک بڑی دلچسپ حکایت نکل کی آپ فرماتے ہیں کہ ایک جو سہرہ میں گھومتے ہیں تو وہ کہیں سفر پر تھا تو ایک کتے نے اس کو کاٹ لیا اب درد کی وجہ سے وہ ساری رات بل بلا رہا چیختا رہا گھر میں اس کی چھوٹی سی بچی تھی اس نے کہا کہ بابا ایک کتے نے جو آپ کو کاٹا تو کیا دانتوں سے کاٹا اس نے تو اس نے کہا ہاں بیٹا اس نے دانتوں سے کاٹا ہے تو اچھا تو آپ کے بھی تو دانت ہے آپ نے کتے کو کیوں نہیں کاٹا تو جیسے ہی یہ بات بچی کی زبان سے اس نے سنی تو اس کی چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی وہ کہنے لگا کہ بیٹا وہ جانورے میں انسان ہو وہ جانورے میں انسان ہو تو اب ہم غور کریں اور سوچیں کہ اگر ہم کسی کے جانوروں کے ریوڑ میں گھسے اور اس نے جناب کچھ لات وغیرہ سے ہمارا استقبال کیا اور ہم نے بھی سامنے سے لاتے مارنا شروع کرنی تو ہم نے بھی ڈنڈے لے کے مارنا شروع کیا تو, تو بھائی وہ تو جانور ہے آپ انسان ہیں تو اپنا معاملہ دیکھیں کہ اس میں جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے بعض اوقات جانوروں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے تو جانوروں کے ساتھ جانوروں جیسا نہیں انسان بن کر سلوک کرنا پڑے گا تو ہمیں اس کا تعین کرنا ہے کہ کہیں ہمارے ہاتھوں سے کسی جانور کو تکلیف نہ پہنچے امیر علیہ سنت نے اس پہ بہت ہی تفصیلی بیان کیا اگر آپ نے رسالہ نہیں پڑا اب لگ گھوڑے سوار اس رسالے کو پڑیے امیر احسن نے لکھا ہے کہ گائے وغیرہ گرانے سے پہلے قبلے کا تعین کر لیا جائے آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور اسی طرح سے اس روح پر اس پر کو ذبا کرنا چاہیے اب اگر جانور کسی اور سمت گر گیا تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی دم پکڑ کر اس کو کھینچا جاتا ہے اب خالی تھوڑی سی تصور کر لیں تصور کر لیں کہ ہم زمین پر پڑے ہوئے ہمارے جسم پر کپڑا نہیں ہے ذرے کھال ہے ہماری اور کوئی کھینچے ہی کھالے ہم کو کچھ نہ کرے خالی کھینچے ہمیں تو جس زمین پر جو روڈوں پر جو دامڑ وغیرہ بچھا ہوتا ہے جو کنکر ہوتے ہیں کیا ہمارے جسم پر اس کا کچھ احساس ہوگا تو تصور کریں کہ یہی احساس جانور کو بھی ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو گھسیٹنا نہیں ہے کہ بے زبان جانور کے لیے سخت اذیت کا باعث ہے زباح کرنے میں اتنا نہ کاٹے کہ چھری گردن کے موہرے یعنی ہڈی تک پہنچ جائے یعنی بعد اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کاٹے جا رہے ہیں کاٹے جا رہے ہیں یہاں تک کہ اس کی دل میں بھی اس کو چھڑیاں گھوپی جاتی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف دے اور اسی طرح بھی جانور ٹھنڈا نہیں ہوا اور ٹھنڈا جانور نہیں ہوا اور اس کی کھال کو پکڑ کر مزید چھیلا جاتا ہے اب اگر ہماری کھال یہاں سے اتر جائے اس اتری ہوئی کھال پر ہمارے ہی ہاتھ رہے تکلیف ہوتی ہے اس جانور کا جو گلا کٹا ہوا ہے تکلیف ہو رہی ہے اس کو ہو رہی ہے اس کو لیکن اس تکلیف میں مزید اضافہ کہ ابھی اس کی جان نہیں نکلی اور ہم اس کی کھال جو ہے وہ مزید کھینچے جا رہے ہیں اس پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اس پر پانی ڈال کر اس کو خون کو جو ہے وہ صاف کیا جا رہا ہے یہ تکلیف کا باعث ہے تو اسی طرح بعض کا صاف ٹھنڈی کرنے کے لیے زبا کے بعد اس جانور کی کھال زندہ کھال ادھیڑ کر چھری گھوپ کر دل کی ڈگے کاٹتے ہیں اس طرح بکرے کو ذبح کرنے کے بعد بیچارے کی گردن چٹکا دیتے بے زبان جانوروں پر اس طرح کے مظالم نہ کیے جائیں جس سے بن پڑے ان کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو بلا وجہ عیسا پہنچانے والے کو روکے اگر نہیں روکے گا تو گناگار ہوگا دعوت اسلامی کے اشاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع باہر شریعت صفا 660 جلد 3 پر ہے کہ جانور پر ظلم کرنا ضمنی کافر یعنی اب دنیا میں سب کافر حرب ہی ہے ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے اور ضمنی پر ظلم کرنا مسلم پر ظلم کرنے سے بھی برا ہے کیونکہ جانور کا کوئی معین و مددگار اللہ کے سوا نہیں اس غریب کو ظلم سے کون بچائے پھر اور ڈرا دینے والی روایت سنیے ڈرا دینے والی روایت کہ امیر فرماتے ہیں کہ ذبا کرنے کے بعد رو نکلنے سے قبل چھری چلا کر بے زبان جانوروں کو بلا وجہ تکلیف دینے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں مرنے کے بعد عذاب کے لیے یہی جانور مسلط نہ کر دیا جائے دعوت اسلامی کے شاتیدارے ادارے مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ جہنم میں لے جانے والے امال جلد دو صفحہ تین سو پر ہے کہ انسان نے ناحق کسی چوپائے کو مارا یا اسے بھوکا پیاسا رکھا یا اسے طاقت سے زیادہ کام لیا تو قیامت کے دن اس سے اسی کی مثل بدلا لیا جائے گا جو اس نے جانور پر ظلم کیا یا اسے بھوکا رکھا اس پر حدیث دلالت کرتی ہے چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے اور سینے کو نوچ رہی ہے اسے ویسے ہی ادا دے رہی ہے جیسے اس عورت نے دنیا میں قید کر کے بھوکا رکھ کر اسے تکلیف دی تھی تو اس روایت کا حکم تمام جانوروں کے حق میں عام ہے پھر اسی طرح جب جانور زبا ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے تماشا لگایا جاتا ہے یہ بھی منع ہے کہ اس وقت کہ بلند کرنا اور اس کے تڑپنے پھڑکنے سے لطف اندوز ہونا اس کا تماشا بنانا یہ سراسر غفلت کی علامت ہے ذبح ہونے والے جانور پر رحم کھائیں غور کریں کہ اگر اس کی جگہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہوتا لوگ تماشا بنا رہے ہوتے بچے تالیاں بجاتے ہوتے تو میری کیا کیفیت ہوتی حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے لہذا جب تم کسی کو قتل کرو تو احسن یعنی بہت اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب تم ذبح کرو تو احسن یعنی خوب عمدہ طریقے سے صبح کرو اور تم اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو اور زبیحہ کو آرام دیا کرو تو بوقت ذبا رضا الہی کی نیت سے جانور پر رحم کھانا کار ثواب ہے جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللّہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بکری ذبا کرنے پر رحم آتا ہے فرمایا اگر اس پر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر رحم فرمائے گا صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی عظمی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں یعنی بھوکا پیاسا ذبہ نہ ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ پہلے سے چھری تیز کر لیں ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے تیز کی جائے یہاں ایک بڑی عجیب اور دلچسپ حکایت امیر اظہر نے نقل کی ہے چراچے سیدہ ابو جعفر رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے زباح کے لیے بکری لٹائی اتنے میں مشہور بزرگ حضرت سیدنا ایوب سخت یعنی خدسرانی ادھر آ نکلے میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور گفتگو میں مشغول ہوا دری اصنا بکری نے دیوار کی جڑ میں اپنے کھروں سے گڑا کھودا اور پاؤں سے چھری اس میں دھکیل دی اس پر مٹی ڈال دی تو سینا ایوب سختی رحمت اللہ تعالی علیہ ورمانے لگے کہ ارے دیکھو تو صحیح بکری نے یہ کیا, کیا؟ یہ دیکھ کر میں نے پختہ عزم کر لیا کہ اب کبھی بھی کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کروں گا اب اس عکایت کو نقل کرنے کے بعد امین فرماتے کہ ماض اللہ یہ مراد نہیں کہ ذبح کرنا کوئی غلط کام ہے بس اس طرح کے واقعات بزرگوں کے غلط حال پر مبنی ہوتے ورنہ مسئلہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ سنت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ایک آدمی کے قریب سے گزرے وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیزا رکھ کر رہا تھا بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو اسے لٹانے سے پہلے اپنی چھری تیز کیوں نہ کر لی امیر المومنین سیدہ عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بکری ذبح کرنے کے لیے اسے ایک ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے تیرے لیے خرابی ہو اسے موت کی طرف اچھے انداز میں لے کر جا تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چلن کے ناظرین جانوروں پر, پر پرندوں پر کیڑے مکوڑوں پر بھی رحم کریں امیر علی سنت کو کسی نے ایک مرتبہ کیلا پیش کیا تو امیر علی سنت نے جیسے کیلا لیا تو اس کے اوپر ایک چوٹی چل رہی تھی چوٹی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی کیلے پر ہی تو امیر نے فرمایا کہ یہ کیلا دوبارہ وہیں رکھ دو جہاں سے آپ نے اٹھایا ہے اس لیے کہ یہ چوٹی جو ہے نا اپنے قبیلے سے بچھڑ گئی ہے یہ قبیلہ وہی ہوگا اس کا تو وہاں رکھ دو گے تو یہ چونٹی اتر جائے گی تو اگرچہ بعد اوقات اس طرح کے معاملات ہماری توجہ نہیں ہوتی خود ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیرون ملک میں آپ نے دیکھا کہ چونٹیاں جو ہے وہ اپنے بل سے نکلی نہیں تھیں اور ایک کتار کی صورت میں گئی جا رہی تھی تو امیر فرمایا کہ میں باقاعدہ لائٹ جلاتا تھا کہ اندھیرے میں کسی چونٹی پر جو ہے وہ پیر نہ پڑ جائے تو ہمارے بچے جو کیڑے مکوڑوں کو چپلوں سے مار رہے ہوتے ہیں بلا ضرورت ہم بھی مدد مسل رہے ہوتے ہیں تو ان کیڑے مکوڑوں پر بھی رحم کرنا چاہیے کسی نے خواب میں حجت الاسلام سیدنا امام اب محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی کو دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بھی کا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جواب دیا اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا مغفرت کا سبب کیا بنا فرمایا ایک مکھی اب سنیے فرمایا ایک مکھی سیاہی یعنی انک پینے کے لیے میرے قلم پر بیٹھ گئی میں لکھنے سے رک گیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو کر اڑ گئی تو یاد رہے کہ مکھیاں تنگ کرتی ہیں تو ان کو مارنا جائز ہے تاہم جب بھی حصول نفع و دفاع یعنی فائدہ حاصل کرنے یا نقصان زائل کرنے کے لیے مکھی یا کسی بھی بے زبان جانور کی جان دینا پڑے تو آسان سے آسان طریقے سے مارا جائے خواہ مکھو خواب اس کو بار بار زندہ کچلتے رہنا یا ایک وار میں مار سکتے ہو پھر بھی زخم کھا کر پڑے ہوئے بلا ضرور ضربے لگاتے رہنا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو تڑپانے وغیرہ سے گریز کیا جائے تو بچے اگر اس طرح کرتے ہیں چوٹیوں کو مارتے تو ان کو سمجھایا جائے اور ان جانوروں پر بے زبان جانوروں پر رحم کیا جائے حضرت سید عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میری زوجہ فاطمہ ام عبد الرحمان کے دل پر ورم آ گیا مجھے بہت تشویش ہو رہی تھی میں ایک خالی راستے میں تنہا موجود تھا کسی کہنے والے نے کہا اپنے سامنے موجود سوراخ میں مکھی کو مکھھی خور جانور سے نجات دلا دو ہم تمہاری زوجہ کو تکلیف سے نجات دے دیں گے میں نے جا کر سوراخ میں دیکھا اس میں انگلی جانے کی گنجائش نہیں تھی میں نے ایک تیلی لے کر اندر ڈالی اور مکھھی سمیت اس جانور کو بھی باہر کھینچ لیا وہ جانور مکھھی کی گردن پر چپکا ہوا تھا مکھھی درد سے بلبلا رہی تھی میں نے مکھی کو اس جانور سے نجات دلا دی اسی وقت میری زوجہ بھی ٹھیک ہو گئی اور تکلیف سے نجات مل گئی تو میری میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں اس معاملے میں غور کرنا چاہیے اور ہمیں جانوروں کی بد دعا بد دعا سے بچنا, بچنا چاہیے کیونکہ مفسر شہیر شہر الامت مفتی احمد یار خان شر مشکا میں لکھتے ہیں کہ مظلوم جانور بلکہ مظلوم کافر و فاسق کی بھی دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ مسلمان مظلوم کی دعا زیادہ قبول ہے کیونکہ مظلوم مزتر و بے قرار ہوتا ہے اور بے قرار کی دعا عرش پر قرار کرتی ہے رب تعالا فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان یا وہ جو لاچا کی سنتا ہے جب اسے پکار ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم جانوروں پر رحم کریں دعوت اسلامی کے ادارے مکتبت المدینہ کی متبوع کتاب ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی اس کے صفحہ نمبر پہ لکھا ہے سید ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ایک بچڑے کو اس کی ماں کے سامنے ذبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ شل فرما دیا ایک مرتبہ یہی شخص بیٹھا ہوا تھا ایک پرندے کا بچہ اچانک گھونسلے سے گر پڑا اپنے والدین کو بے بسی سے تکنے لگا والدین بھی بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے یہ سب دیکھ کر اس شخص کو ترس آیا اس نے اس بچے کو اٹھا کر گھونسلے میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے پرندے کے بچے پر شفقت کرنے کی وجہ سے اس پر رحم فرمایا اور اس کا ہاتھ پھر سے ٹھیک ہو گیا کر بھلا تے ہو بھلا کر بھلا تے ہو بلا تو کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے واقعی حالات تو اس قدر بد سے بدتر ہیں کہ جانور کیا یہاں تو انسانوں پر رحم نہیں کیا جاتا جہاں جس کا زور چلتا ہے وہ انسانوں کو تکلیف دینا مارنا کوٹنا لوٹنا دھوکا دینا نہ جانے کس کس طرح سے کیسے کیسے انداز اپنا کر مسلمانوں کو انسانوں کو تکلیف دی جاتی ہے تو کوشش کریں کہ ہمیں اپنی ذات سے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اگر تکلیف پہنچے تو ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر دنیا میں ہی معافی تلافی کر لیجئے تاکہ قبر اور آخرت کا معاملہ ہمارا اچھا ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا ہندی امین صلی اللہ تعالیٰ